السلام علیکم من رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکزی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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فبیم من منف ربی ربیلا کے اس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام بیان کیا جاتا ہے اور آج ہمارا بھی یہی دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے مقام کو ذکر کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں قسم کھائی لائم لا فی سقر یا آپ کی عمر کی اور آپ کی جو مدت بقا ہے اس دنیا میں اس کی قسم کھائی تریسٹھ سال آپ کی عمر تھی ان تمام سالوں کے تمام راتوں اور دنوں کی قسم کھائی کسی ایک گھڑی کا اجتثنا نہیں کیا کہ فلاں گھڑی کے علاوہ یا فلا پل یا فلا سعد کے علاوہ بلکہ بغیر کسی استثناء کے آپ کی پوری حیات طیبہ اور حیات مبارکہ کی قسم کھائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی وہ عمر ج سے قبل تھی اسے قوم کفار کے سامنے بطور مثال کے کی پیش کیا کہ تمہارے بیچ میرے حبیب نے چالیس سال گدارے ہیں ایک جاہلی معاشرے میں جہاں ہر معصیت موجود تھی ہر گناہ موجود تھے چالیس سال گدارے جن میں بچپن کے ایام بھی ہیں اور جوانی اور شباب کے ایام بھی ہیں اور بڑھاپا کا آغاز بھی شامل ہے کسی ایک ساعت اور کسی ایک پل پر کوئی انگلی اٹھا کر دکھائے تو یہ بھی پیارے پیغمبر کی مناقب میں شامل اور داخل ہے کہ وہ عمر جاہلیت کے دور میں گزری اللہ تعالیٰ نے اسے بطور مثال کے کفار کے سامنے پیش کیا کہ یہ بھی نبی کا ایک اعجاز ہے اس جاہلی معاشرے میں جو معصیتیں ہو رہی تھیں جو گناہ ہو رہے تھے ان میں سے کسی گناہ کا کبھی ارتقاب تو دور کی بات ہے قریب بھی نہیں پھٹ گئی یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناطب میں شامل اور داخل ہے آپ کی نیکی اور صدق و امانت کا پورا معاشرہ معترف تھا بلکہ جمعات تک کو اس حقیقت کا ادراک تھا سی بخاری میں رسول اللہ عصم کی حدیث ہے کہ انی لا اعلام بمکہ کانا علیہ قبل ان لم حا سلم قبل میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ میں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا جب بھی قریب سے گزرتا اس پتھر سے آواز آتی السلام علیکم یا محمد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو ویسے تو جو آپ کی نبوت کی زندگی تھی اس میں بھی صحابہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے تو بعض اوقات آپ نوالا توڑتے اس لقمے میں سے ہم تسبیح کی آواز سنتے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز اس لقمے سے آتی جو پیارے بیگمبر کے دست مبارک میں ہوتا آپ کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں ایک قبل قبرز نبوت یہ چالیس سال کا عرصہ ہے جس کا تقدس اور طہارت ہم نے سن لیا دوسرا تیئیس سال کا حصہ جو کہ نبوت پر مشتمل ہے جب آپ نبی بنا دیے گئے اور یہ حصہ آپ کے مناقب رفت شان اور بلند مقام کا مظہر ہے اللہ پاک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے یہ سب سے بلند و بالا آپ کی شان ہے کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رزت نے آپ کو منصب رسالت پر فائز فرمایا حیثیت انسان کے لیا جائے تو آپ کا تعلق سب سے اعلی حسب و نصب سے ہے انسانوں اور جانوروں میں تفریق کی جائے تو انسان جانوروں سے افضل ہے پھر انسانوں انسانوں کو دیکھا جائے تو اولاد اسماعیل جو کہ عرب ہیں تمام انسانوں سے افضل ہیں پھر عربوں کو لیا جائے تو قریش سب سے افضل ہیں پھر قریشوں کو لیا جائے تو بنو ہاشم سب سے افضل ہیں اور بنو ہاشم کو لیا جائے تو عبد المطلب کی اولاد سب سے افضل ہے اور اولاد عبد المطلب میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا سید اولاد آدم بلا فخر میں پوری اولاد اعظم کا سردار ہوں اور فخر نہیں کرتا کوئی غرور نہیں ہے اس سرداری کے باوجود انکساری کا پیکر ہوں انبیاء اور رسل اور مرسلین کا گروہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے خواب و عرب ہوں یا حجم ہو پھر گروہ انبیاء میں پانچ انبیاء کو اردال اعظم نبی ہونے کا شرف حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے قبل نو علیہ السلام اور پانچویں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان عظم انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ مقام آپ کا سب سے اونچا اور بلند و بالا ہے جو اس امر کا متقاضی ہے کہ آپ کی شان مرتبہ اور مقام پوری کائنات ہو خواہ وہ عالم انسانیت ہو یا عالم جن ہو یا عالم ملائکہ ہو سب سے بلند و بالا شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بنایا گروہ انبیاء کوئی ایک محل سے تعبیر کیا گیا اور اس کی آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اگر آیا تو وہ کذاب ہوگا جھوٹا ہوگا تو آپ کے سر پر رس کا تاج بھی ہے اور تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد آنے والے خادم النبیین کا تاج بھی ہے جو آپ کی رفت شان کی دلیل ہے برشت و پہنا یہ تھا مجھے قیامت سے پہلے بھیجا گیا اب میری فہرست کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور آخری رسول ہوں جس کا معنی یہ کہ آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی اپنی شان میں شامل فرمایا کہ کاندن نبی یوبا کو علاقوں میں خاص وہ عید النا عام ہر نبی اپنی قوم کی طرف موقع ہوتا تھا اس نبی کا دین اس وقت تک قائم رہتا جب تک اس کی رسالت قائم رہتی اور جب دوسرا نبی آتا تو ایک نئی شریعت لے کر آتا الا یہ کہ اگر اللہ کا امر ہوتا کہ تم نے بھی پہلے نبی کی شریعت کو پہنچانا اور بیان کرنا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آپ کے بعد قیامت آئے گی تو آپ کا یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ اور قیامت تک کے لیے موجود رہے گا اور کوئی اس میں تبدیل نہ کر سکے گا ہزار ہزارہ کوششوں کے باوجود کوئی اس میں کسی قسم کی تحریف نہ کر سکے گا اور یہاں ضمنی طور پہ ایک اور طبقے کی شان نمایاں ہوتی ہے اور وہ علماء کا طبقہ ہے اسی معنی میں رسول اللہ حسن نے ارشاد فرمایا الاما برسۃ الانبیاء کی علماء جو ہیں وہ امبیا کے بھارے تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے میں اللہ کا آخری نبی ہوں ہاں اب اس دین کی حفاظت کے لیے علماء معمور ہوں گے ان میں کچھ قرآن و حدیث کے حافظ ہوں گے ایک ایک لفظ کے حافظ جن کی موجودگی میں کوئی بھی قرآن و حدیث کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کر سکے گا اور کچھ قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح اور معنی کے حافظ ہوں گے علماء جن کی موجودگی میں کوئی شخص کتاب و سنت کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے گا اور یوں یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا اور علماء کو انبیاء کی وراثت حاصل ہے وہ ان المبیا لم یور درہم بلا دینار ولاک نرس العلم امبیا کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے من احاذہ ہوں احدہ کے جو اس علم کو سمیٹ لے اس نے سعادت کا اور خیر و برکت کا بڑا وسیع اور بھرپور خدانہ سمیٹ لیا چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے فقیر ہو غریب ہو لیکن اگر علم موجود ہے تو اس کے پاس دونوں جہانوں کی سعادت کا خزانہ موجود اور جس شخص کے پاس علم نہ ہو بلکہ جہالت ہو چاہے وہ دنیا میں ہفت قلیم کا بادشاہ بن جائے وہ ترس کھائے جانے کے قابل ہوگا کوئی اس کے لیے شرف نہیں ہے اور کوئی خیر و برکت نہیں ہے علماء ہی انبیاء کے وارث تو پیارے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ آپ کا خاصہ کیا آپ خاتم النبیین تھے یہ آپ کا خاصہ کہ اللہ تک رسائی آپ کے تبس سے ہوگی فرمایا کہ رسول فقد اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی معنی اگر ایک شخص پوری کائنات کے دامن کو تھام لے جس میں انبیاء بھی ہیں سابقہ انبیاء شہدا بھی ہیں اور محدثین فقہا بھی ہیں صدیقین اور صالحین بھی ہیں سب کا دامن تھام لے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے اور آپ کے دامن کو نہ تھام سکے تو ایسے شخص کی اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی یہ قوم و برادری اور پیر و مرشد اور یہ آئم اور فقہار محدثین سب کو پکڑ لے سب کے دامن کو پکڑ لے اور اللہ تک رسائی حاصل نہ ہو سکے گی یہ رسائی ایک ہی ای شخصیت کے ذریعے ممکن ہے اس کائنات میں اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الرسول فقد فوج اللہ جو رسول کی ہدایت کرے گا اس نے اللہ کی ہدایت کر لی اور چونکہ اس کائنات میں تعلق باللہ بلکہ اللہ کی محبت اور اس کا پیار سب سے قیمتی دولت ہے اور یہ پیار بھی اللہ کے پیارے بغبر کی اتبا پر قائم ہے کل کن تم تو حب اللہ فتح ببونی یہ بب کم اللہ اے بے نمبر کہہ اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو یا دعوے دار ہو تو اس دعوے کی صداقت اور اس طلب کی تکمیل ایک ہی نقطے پر قائم ہے اور اللہ کی محبت کا محور اور مدار ایک ہی نقطہ ہے فتح میری اتباع کرو اگر میری اتباہ کرو گے میری پیروی کرو گے ہر مسئلے میں جو بھی کام انجام دو گے اس بصیرت کے ساتھ کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر نے انجام دیا تھا اور جس طریقے سے انجام دو گے اس بصیرت کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ بھی یہی تھا تو یہ حقیقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا مطلب ہے اگر میرے پیارے پیغمبر کی تباہ کرو گے تو میری محبت تک پہنچ سکو گے اور میری محبت اور پیار کو حاصل کر لو گے اور میری محبت کو حاصل کرنے کا دوسرا تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بدال کو موسا ماں بس بھائی آج اگر موسا علیہ السلام بھی آ جائے امت محمدیہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی امت موسا علیہ السلام کی اور سب سے زیادہ پیروکار موسیٰ علیہ السلام کے ہیں فرمایا کہ وہ بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں ماں وسے بھائی اگر وہ آ کر خالص اپنی تورات کو تھام لیں اس پہ عمل کرنے لگے حالانکہ وہ خالق کائنات کی وہی ہے تو تورات پر عمل کر کے جنت کو نہیں پا سکیں گے میری اتباع کر کے پائیں گے اور میری غلامی میں آ کر پائیں گے موسیٰ علیہ السلام اعظم نبی یہ پیارے ہے کی شان کہ اس وقت اللہ کی رضا جنت کا وعدہ اللہ کا پیار حاصل نہیں ہو سکتا جب تک امام الانبیاء کی نہ ہو اگر یہ دامن چھوٹ جائے سارے انبیاء سابقین کے دامن کو تھام لو سارے اولیاء اور متقین کے دامن کو تھام لو سارے فقہار محدثین کے دامن کو تھام لو اللہ کا پیار نہیں ملے گا ہاں سب کا دامن چھوٹ جائے صرف محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ میں موجود رہے پوری گرفت کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ اور صحیح طلب کے ساتھ تو ایسے شخص کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا اور اس کا پیار حاصل ہوگا یہ پیارے بالمبر کی وہ شان ہے اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہو سکتا یہ بھی تو آپ کی شان ہے پر فائن ذکرک کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا اس اونچا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہمارے نام کا ڈنکا بجے گا وہاں آپ کے نام کا بھی ڈنکا بجے گا جہاں ہمارا چرچا ہوگا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا اور کوئی ایسا مقام نہیں ہے ہمارا ذکر تو ہو لیکن آپ کا ذکر نہ ہو مؤذن اذان دیتا ہے جہاں اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ کہتا ہے وہاں ارشد اللہ محمد الرسود اللہ بھی کہتا ہے شہادت این ہے دو گواہیاں جس کا اقرار اور اعتراف کر کے بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اگر پہلی گواہی اللہ کی توحید کی ہے تو دوسری گواہی محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت اور امانت کی ہے تو جہاں ہمارا نام پہنچے گا وہاں آپ کا نام بھی پہنچے گا رحد الحدیث آپ کو مبارک ہو اس آیت گریما کی سچی تصویر اس کائنات میں اہل حدیث ہے اور کوئی نہیں ہے نماز اللہ کے لیے ہے دنیا بڑھتی ہے کس طریقے سے امام کا طریقہ قوم برادری کا طریقہ آبا اشداد کا طریقہ مگر عہد الحدیث نے اس مقام پر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ذکر کو قائم رکھا کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے مگر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا ہاتھ کہاں باندھیں گے جہاں اللہ کے پیغمبر نے باندھے ہاتھ باندھنے کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے طریقہ کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا قیام کس کے لیے اللہ کے لیے طریقہ قیام کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا کسی برادری یا امام کا نہیں اور کسی فقی یا محدث کا نہیں رکوع کس کے لیے اللہ کے لیے طریقہ رکوع کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا کسی فقی اور امام کا نہیں سجدہ کس کے لیے اللہ کے لیے سجدہ کیسے جیسے اللہ کے بیمبر نے کیا کسی وکیل یا قوم برادری کا طریقہ نہیں تشہد کیسے کس کے لیے اللہ کے لیے تشہد کیسے جیسے اللہ کے پیارے جہاں ہمارا نام گونجے گا وہاں آپ کا نام بھی گونجے گا اس اسایت کریمہ عمل کی سچی تصویر جماعت اہل حدیث ہے جن کا ہر ہر عمل اللہ کے لیے حج کس کے لیے اللہ کے لیے لبیک اللہ طریقہ حج طواف کیسے جیسے اللہ کے بےغبر نے کیا صفحہ مروا کی سڑی کیسے جیسے اللہ کے نے کیا بے کا بخوب کیسے جیسے اللہ کے بیمبر نے کیا مینا کا مبین کیسے جیسے اللہ کے بے نے کیا مصطلفہ کی رات کیسی جیسے اللہ کے پیارے بےغمبر نے گزاری برفاہ نالا کا ذکر جو اللہ کا نام گونجے گا وہ حبیب کبریا کا نام بھی گونجے گا اور چونکہ پیارے پیغمبر کا تعلق دین کے ساتھ ہے دین سمجھانے کے ساتھ ہے تو رفع نہ رکھا ذکر کی جو سچی تصویر اور تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ تمام دینی امور میں عقیدہ ہو عمل ہو حلق ہو احکام ہو عبادات ہو ان تمام امور میں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں پیارے پیغمبر کا نام بھی آئے گا بندہ پوری نماز پڑھ جائے جو کہ اللہ کے لیے ہے درود نہ بھیجے اللہ کے پیارے بےغمبر پر ہم عحد الحدیث کا عقیدہ ہے کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہے دو گھنٹے دعائیں مانگے یا رب یا رب کہے اللہ کہے اس دعا میں پیارے بےغمبر پر درود نہ بھیجے ہم عبد الحدیث کا عقیدہ ہے وہ دعا پر پہنچتی نہیں اور اللہ کے قابل قبول نہیں ہے زمین و آسمان کے بیچ مول رہتی ہے اور اللہ تعالی اس دعا کو قطع قبول نہیں فرماتا وہ رفا نہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا تو یہ پیارے پیغمبر کی شان وہ شان ہے اس میں کوئی مائی کا لال شریک نہیں ہے یہ اللہ کے پیغمبر کے اوساف ہیں تبھی ہی تو صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سچی محبت کرنے والے جب اللہ کے پیغمبر کو مخاطب ہوتے تو یا رسوم اللہ کہتے یا نبی اللہ کہتے یہ نہیں کہتے کہ سونی اور پیاری کالی کملی والے اور کالی سرفوں والے اور سفید چہرے والے یہ سارے آپ کی شان پر حق ہے مگر آپ پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں اور پیغمبر کا معاملہ وہ دوستی کا معاملہ نہیں جو دنیا میں دوستیاں اتباع کا معاملہ ہے اللہ اپنے امبیا کو بھیجتا ہے تاکہ انبیاء کا سکا چلے انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ پوری کائنات سب کو چھوڑ کے انبیاء کے کی مضری بن جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک شان یہ بھی ہے کہ فلاں و ربائی حتٰ حق کے منہ کا فیما شجا روم کے لوگوں میں جو ذاتی اختلافات ہیں گروہی اختلافات ہیں کہ فرقوں کے اختلافات ہیں طریقہ نماز میں اختلاف طریقہ حج میں اختلاف عقیدہ میں اختلاف بے و شرا کے معاملات میں اختلاف خوشی غمی کے امور میں اختلاف ان اختلافات میں کہہ دو جب تک ہمارے پیغمبر کو حاکم نہیں مانو گے تم مومن نہیں ہو سکتے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا عیسائیت کی امنی تفسیر کون لوگ ہے سوچیے اور غور کیجیے بہت سے لوگ جو آئمہ کے پیروکار ہیں اطلاعی امور میں چاہتے ہیں ہمارے امام کا سکہ چلے ہمارے فقیر کا سکہ چلے بلکہ چٹائی سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول ہو اور قرآن کی آیت اس کے خلاف آ جائے تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے امام کے قول نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا ہمارے امام کا قول ہو اور اللہ کے بھی کی حدیث آ جائے تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے امام کے قول نے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کو منسوخ کر دیا اصول کرفی میں یہ قاعدہ موجود ہے بہادر حدیث کا عقیدہ یہ ہے اختلافی امور میں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنا اختلاف حل نہ کروائے کس سے امام الانبیاء محمد رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقاع کہ جو اختلافات قائم ہوئے ہیں خواہ اعتقادی امور میں ہو عبادات میں ہوں احکام،, احکام میں ہو کسی مسئلے میں ہو جب تک ہمارے پیغمبر کو حکم نہیں مان لیتے فیصل نہیں مان لیتے اور آپ سے فیصلہ کروا نہیں لیتے آپ کی حدیث سن نہیں لیتے اس وقت تک مومن نہیں ہے حدیث سن لی لیکن قبول نہ کی پھر بھی مومن نہیں ہے حدیث سن لی قبول کر لی مگر اس طرح کے دل میں ایک خلجان محسوس کر رہے ایک تنگی محسوس کر رہے ایک شک اور ریب محسوس کر رہے پھر بھی مومن نہیں ہے مومن تو وہ ہے کہ فیصلہ ہو تو اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا بیگمبر حاکم ہے عمل یہ ہو اللہ کے پیغمبر سے فیصلہ کرائے اس فیصلے کو سن کر اس کے ایمان کی شان یہ ہو کہ اس کو فوراً قبول کر لے اور قبول بھی ایسا کرے کہ شرع صدر کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اور سینہ اور دل کے نور کے ساتھ دل میں کوئی تاریکی نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو کوئی خلجان نہ ہو کسی قسم کو جھکڑن اور کسی اور کا بندن نہ ہو بلکہ پوری بسرت قلبی کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو قبول کر لے شاندر مقام صرف محمد اللہ بھائی بھائی میں ہو اختلاف دوست دوست میں ہو اختلاف عربی اجمی میں ہو اختلاف قلت اور کسرت میں ہو حاکم کون ہے فیصل کون ہے صرف اور صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات آپ نے آخری وصیت اور پیغام کے طور پہ بیان فرمائی فرمائے نہ میں یشمین کنبہ دی فصل اختلاف کثیر گے اور اختلاف کثیر دیکھو گے دیکھو گے بے تو اختلافات ہیں اس وقت تم نے کیا کرنا ہے سب کو چھوڑ دینا ہے سب کو چھوڑ دینا ہے فاڈ کنب میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا ہے اور خلفۂ راشدین کی سنت ان کی سنت کیا ہے ان کی سنت یہی تھی کہ پیارے بیگمبر کے انتقال کے بعد بہت سے اختلافی امور امور کھڑے ہوئے خلفہ راشدین نے ان میں اللہ کے پیارے بیگمبر فرامین سے رہنمائی حاصل کی تو تم نے بھی خلافا کے نحج پر چلنا ہے اور ان کے طریقے کو اپنانا ہے انہوں نے بھی ہر اہم موڑ پر مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں بہت سے اہم موڑ پر اللہ کے پیارے پیغمبر کے فیصلے کو جو ہے وہ تلاش کیا اس کو نافذ کیا یہ میرے خلافا کی سنت ہوگی اس سنت کو تم نے اپنانا ہے الغرض جو بھی اختلاف ہو جن طبقوں کے مابین ہو حل صرف ایک ہی ہے کہ سب کو چھوڑ دینا ہے اور امام الانبیاء محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لینا ہے اور آپ کے فرمان کو تھام لینا ہے یہ آج کی وہ شاندار مقام ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا شفایت کے پیارے گی پوری خلق میدان میں جمع ہوگی اور ایک بہان کی تاریکیاں پوری خلق پریشان ہوگی حساب و کتاب شروع ہو کبھی آدم کے پاس کبھی لوہ کے پاس کبھی ابراہیم کے پاس کبھی موسا اور عیسیٰ کے پاس لیکن سب معذرت کریں گے انداز اور لم یکبل ہو مسل یگلا ہو مسلح ہو ہمارا رب غصے میں ہے اپنے رب کے سامنے ہم کیسے جائیں جیسا غصہ اسے, اسے،, اسے،, اسے آیا ہوا ہے ایسا آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا نفسی نفسی ہائے میرا نفس ہائے میرا نفس محمد رسول رسم کے پاس جائیں گے اور آپ فرمائیں گے انا انہ یہ مقام میرے لیے ہے آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت کی برکت سے اللہ رب العزت حساب و کتاب کے لیے آئے گا حساب و کتاب شروع ہوگا یہ شفاعت, شفاعت ہے شفایت شفایت اسے ہی مقام محمود کا ہے اور مقام محمود کا دوسرا معنیٰ یہ کہ قیامت کے روز اللہ کا قرب اس کا تقرب اس کے نزدیک ہونا سب سے زیادہ یہ مقام اللہ کے پیارے پیغمبر کو حاصل ہوگا سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب امام کو حاصل ہوگا یہ اللہ کے بیارے بیغم پر کی وہ شان ہے. اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا پھر آپ ہیں. کہ انا میں وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت اللہ باق قبول فرمائے گا یقرع باب الجنہ میں وہ شخص ہوں جی سب سے پہلے جنت کے درازے پر دستخط میں وہ شخص یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا یہ پیارے بھی کی وہ شان اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور میری امت وہ امت ہے جو میرے شرف کی بنا پر بڑا شرف حاصل کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السابقون ہم امت بار زمانہ آخری امت ہیں مگر جنت میں داخلے کے اعتبار سے پہلے ہوگے تمام انبیاء کی امتوں میں میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی امت محمدیہ کو شرف حاصل ہوا اللہ کے پیارے کے شرف کی بنا پر یہ رفعت حاصل ہوئی اللہ کے پیارے کی کی رفعت کی بنا پر اور یہ شان حاصل ہوا اللہ کے پیارے بے کی شان کی بنا پر اور جہاں تک تعلق مغفرت کا ہے گناہوں کی بخشش کا ہے تو اس رات کا ذکر آپ پڑھیے مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن کی روایت سے کہ اللہ کے پیارے بے یا, بے امتی امتی امتی امتی یا اللہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے لیکن جا اور جا کر پوچھو تاکہ میرے حبیب کو تسلی ہو مایوب کی کا اللہ پوچھ ہے تم کیوں رو رہے ہو جبریل امین اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے کیوں رو رہے یہ بات کی ہے محمد محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر کہہ دو کہ بلا سوکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے پریشان نہیں ہونے دیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور عزت علی الامم مجھ پر امتیں پیش کی گئیں یا تو یہ خواب کا واقعہ ہے یا میں کے موقع پر ہوا امتیں پیش کی گئیں اور میں نے مختلف انبیاء کو دیکھا ان کی امتوں کے ساتھ بالآخر مجھے اپنی امت دکھائی تھی آپ کی امت ہے چاروں طرف سے لوگ امت آ رہے ہیں کی جنت بغیر حساب آپ کی اس امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر آزاد کے داخل ہوں گے رسول اللہ سب نے امت کے درد کی بنا پر میں نے وہی دعا کر دی کہ یا اللہ اس اس تعداد تعداد کو بڑھا دے ستر ہزار کی تعداد بہت کم ہے اس میں اضافہ فرما دے اللہ نے میری دعا قبول کر لی مع سبعون الفا ہر ایک شخص کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دے دیجیے یہ ستر ہزار جو جائیں گے ہر ایک شخص کے ساتھ ستر ہزار اور بھی جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے یہ شرف کیوں ملا یہ مقام کیوں ملا اللہ کے پیارے پیغمبر کے مقام کی بنا پر اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے شرف کی بنا پر یہ وہ شرف ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا لیکن جو بھی مقام آپ سب کے سب رسول اللہ ہونے کے آپ شافع ہیں مشفع ہیں چنت میں سب سے پہلے جائیں گے آپ کی امت سب سے پہلے داخل ہوگی اور آپ کی امت میں ایسے کروڑا افراد ہیں جو بغیر حساب کے جن داخل ہوں گے آپ کے لیے شرف اور مقام پوری اولاد آدم کے سردار ہیں آپ یہ سب کا سب کیوں ہیں اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں ہیں رسول اللہ رسالت کے مقام کو دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ والی عہدے ہیں آپ صاحب مقامی محمود ہیں آپ کو سب سے بڑے اللہ کا قرب حاصل ہوگا کیوں کیونکہ کہ آپ رسود اللہ ہیں میرے بھائیو رسول اللہ مان لیا سب کچھ مان لیا پوری شان مان لی رسود اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا رسود اللہ اور سامنے کسی امام کا قول آ جائے برادری کا طریقہ آ جائے اور اجداد کی رسم آ جائے پیر و مرشد کی تعلیم آ جائے سب کو ٹھوکر مار کے اللہ کے بیانے بنبر کی سنت کو سینے سے لگا لے اس نے رسول اللہ مانا اور جو شخص رسول اللہ کی حدیث کو دیکھ کر کہے کہ میرے کہادری کے قول خلاف ہے میری طریقے کے خلاف ہے, کے خلاف ہے وہ لاکھ کسیدے کہے لاکھ آپ کی شان بیان کرے کالی کملی والا کہے بلد کے زلفوں والا کہے پنہار کے چہرے والا کہے محافل میلاد کا انعقاد کرے جلوس نکالے جلسے قائم کرے اس نے رسول اللہ نہیں مانا رسول اللہ اس نے مانا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا مطلب ہے آپ کا فرم بردار ہے آپ سیاسی محبت کرنے والا کہ محبت پوری دنیا کی محبت پر غالب ہو نہ کسی امام سے ایسی محبت ہو نہ کسی محت سے ایسی محبت ہو نہ کسی فقیر سے ایسی محبت ہو نہ قوم و برادری سے ایسی محبت ہو نہ بیٹے اور باپ سے ایسی محبت ہو نہ ماں سے ایسی محبت ہو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہو سب کی محبت پر آپ کی محبت غالب ہو اور آپ نے سن لیا کہ دین اسلام میں محبت نام ہے عطایت کا اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ جائے مقابلے میں کسی کی بات ہو کسی کا قول ہو کسی کا طریقہ ہو سب کو ٹھکرا دے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کو سینے سے رگا لے اپنے عمل کی شان بنا لے اپنے قلب کا زیبر بنا لے اس شخص نے آپ سے محبت بھی کی آپ کو رسول بھی مانا اور یہ شخص ہر قسم کی خیر اور اللہ کی طرف سے برکت کا اور فضل کا مستحق ہے تعلق رسول کی وہ نوعیت ہے جو دنیا میں کام آنے والی راحت میں کام آنے والی ہے یہ تعلق اگر نہ ہو تعلق آپ کی مرضی کا ہو جس طرح چاہے آپ کہتے رہیں کہ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں جس نے یہ کہا اس پر ریت کے ذروں کے برابر ضانت ہو کہ مصطفیٰ کو خدا کو ہوں یا خدا کا خدا کہوں یہ شان ہے یہ, محبت ہے یہ اللہ کے پیارے عربی اور اجبی جمع ہو جائیں اور اللہ کے پیغمبر کی شان بیان کرنا شروع کر دیں ویسی شان بیان نہیں کر سکتے جیسی شان اللہ بیان کر سکتا ہے اور اللہ نے بیان کر دی اور آپ نے سن لی اسی شان کو سمجھو اور اس کو قبول کرو اللہ تعالیٰ سمجھ دے حیا دے اس قوم کو اور اللہ رب الحیح معنیٰ میں اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی حدایت سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دے اور آپ کی اطادر محبت کو ہمارے قلب و جان کی خوشبو بنا دے مر فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تادم حیات اپنے پیارے بےغمر کی سنت پر عمل کی توفیق دے اور تادم حیات اپنے سینوں کو آپ کی محبت سے منور کرنے اور جگم گانے کی توفیق عطا فرما دے اخون قولی حادت مستطفر اللہ علیہ ولاکم بخر العانہ الحمد رب